وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّآتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وحده, وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لا مسلس لا لہو لا زنشو محمد لا لارسو لاد باد قال اللہ تبارک وطال فل قرآن المجید ول فرقان الحمید کل بل ملتا ابراہیمہ حنیفہ سد اللہ آ منو سلو تسلیم وصل اللہ ہوتا اللہ خیر خلق ہی و نور ارش ہی و زینت فرش ہی محمد اللہ آل ہی ولاب ہی و اللہ بیت ہی و اللہ ضریت ہی بے رحمت ارحم راہمین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 یہ ہوا کہ چی صاحب کی تقریر سننے والا ارے دکھ سہ تو سکتا ہے دے نہیں سکتا پنڈی سٹام میں چیشی صاحب رہے ہیں مشاہدہ کرو خدا را عقل سیکھو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 بہت لڑنے والے میں نے تو ان وہاں سے بھی پورا ہمارا موزہ جو ہے جنگل میں ہے ڈاکو لڑنے والے بھلنے والے لوگوں کی استعمال والے ظالم لوگ ہیں میں نے ان میں بھی امن کی زندگی گزاری ہے سبحان سبحان ہاں ان کے بد آمالیوں کے میں خلاف رہا ہوں یہ ہماری مجبوری ہے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 فوج و زندان نے سلا سل رح غنیست جو فوج کو محافظ بنائے اپنا ہاں حت کر کری جیلوں کو محافظ بنائے یہ روپ اور ڈرائے قوم کو اللہ اقبال فرماتا ہے وہ ڈاکو ہے بادشاہ نہیں ہے اس طرح کیم کس کس چنا ساما غنیست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 جوتیوں پرانی جوتیوں کے کپڑے کمیش بنا کر سی رہا چار سال پرانی جتی کے وہ جو پرانے ہیں وہ سی رہا ہے کہتا ہے بادشاہ تو کیسا بکل ہے کہ تخت کو چھوڑ کر ادھر آ گیا کہتا ہے اچھا سوئی ڈالی سمندر میں او مچھی ہو سمندر کی جلتی میری سوئی لاؤ تو دیکھتا ہے ہر مچھلی کی منہ میں سوئی ہے اور حاضر کھڑی ہے کہتا ہے بے وقوف وہ بھی آرضی بادشاہی تھی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 جب یہ رابطہ ٹوٹ جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا جو رسول کے پیچھے چلے آہ! وہ عالم حق نہیں ہو سکتا جو اولیاء کے پیچھے نہ چلے آہ! وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا جو علماء حق کے پیچھے نہ چلے وہ قوم اچھی نہیں ہو سکتی جو بادشاہ کے پیچھے نہ چلے آہ! کہ بادشاہ مجازی ماں باپ ہوتے ہیں مجازی مجھے ایک فوجی کہنے لگا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 گانے بازے میری امت سنے پھر زلزلے آئیں گے بھا بھی آنے والی ہیں نہیں بچ سکتے ہم خاموش ہو جائیں گے لیکن یہ سمجھ لو ہمیں خاموش کرو گے تو عذاب آ جائے گا بچو گے نہیں ہم تو تمہیں بچا رہے ہیں کیونکہ تم بھی ہمارے حاکم ہو تم اچھے ہو جاؤ گے ہم تمہیں دعا دیں گے تم ہم سے رحم کرو گے ہم تمہیں دعا دیں گے تم ہمیں بہشتی بنا دو اور خود بھی بہشتی بن جاؤ ہماری تو یہ حوث ہے کال رسول یا ربی ان قوم اتہ خزو حاضر یا ربی کا حرف مجھے بھول گیا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 جب بندہ مارتے تو ایک بھنگی کو بھیجتے ہو بےمان بے دین کو بھیجتے ہو وہ کلہارا مار کر سر جدا کر دیتا ہے اور ادھر پھر چور لیا ہوتا ہے ایسے مارتا ہے یہاں تک چیر ڈالتا ہے عورت ہو یا مرد ہو پھر اسے تم سی دیتے ہو بےراہمی سے اب مجھے بتاؤ کہ سخت تم ہو یا ہم کہتے ہیں کہ تم, تمہاری سختی کو بیان کرتے ہیں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 بالکل میں مان کیا کہ تم تمہاری باتیں لیکن تمہارا خطرہ بلا ہے میں نے کہا یہ پیچھے سے آیا ہوا ہے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی نہیں پتھر مارتے آئے ہیں نہیں آپ کو تو میں نے کہا بھائی ہمارا حق ہے پہنچا دینا میں نے تجھے کہہ دیا اب مان نہ مان تیری مرضی خدا جانے میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا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 میں نے کہا کلاسن کو والا دہشت گرد ہے جو تو نے میزائل آئٹم رکھے ہیں تو بڑا دہشت گرد تو ہے تو ہمارا خون نوچ رہے ہو خدا کی قسم ارے ٹیکس الل عمرا فراؤ نے لگایا تھا ٹیکس الل اشیاء کسی حکومت پر ثابت کر دو بے دین سے بے دین ظالم سے ظالم حکومت پر ٹیکس الل اشیاء ثابت کر دو مجھے قتل کر دو کیونکہ چیزوں پر ٹیکس لگانے سے